ہم تمہاری مدد کریں گے خفیہ پیغام بھیجا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے میرے ساتھ بڑی جماعت ہے تم نے ہتھیار نہیں ڈالنے بالکل ہتھیار نہیں ڈالنے کی ٹھاک رہ جاؤ لیکن حضرت نے جب محاصرہ کر لیا صحابہ کرام نے تو ہر ریت کے اوپر رو پڑ گیا عبداللہ بن بھئی منہ چھپا کے بیٹھ لیا آیا ہی نہیں ان کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں تھی یہی گھر کیا نہیں دیکھا تو ان لوگوں کے جو دغا باز ہیں یقولون خوبان ہیں وہ کہتے ہیں اپنے دینی بھائیوں کو وہ دینی بھائی کون تھے ان کے جی؟ یہودی تھے نا یہود بنی نذیر ان کے مذہبی بھائی تھے جیسے یہ بدماخ بے دین ویسے وہ بے دین. کہتے ہیں اپنے دینی بھائیوں کو اللہ دین کافر ہو جو کافر تھے اہل کتاب میں سے بنو نذیر لائن اخر تم البتہ اگر نکالے گئے تم کہاں بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ اور نہ کہا مانیں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کا کبھی بھی وائن کو تل تم اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی کیے تو ہم کیا کریں گے ضرور مدد کریں گے تمہاری لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں تقزیب میں منافقین اللہ گواہی دیتے ہیں بالکل یہ جھٹے ہیں منافق ہوتا ایسے ہے لائن اخرے جو تقزیب منافقین تھی جمالہ اب تفصیل ہے تقزیب تھی البتہ اگر نکالے گئے تو نہ نکلیں گے ان کے ساتھ اور البتہ اگر لڑائی کی گئی ان کے ساتھ تو نہ مدد کریں گے ان کی والا, والا ان نفسروں پیشین گوئی ہے بال فرق انہوں نے مدد بھی کی یہود کی تو پھیریں گے پیٹھوں کو پھر نہ مدد کیے جائیں گے لان تو مشد و راہبہ تسلی مومنی مومنین کو تسلی دی گی کہ آپ نہ ڈرو مومن مومن بن کر رہے شارتی ہے تو شیر ہے تمہارا روب ہے ان کو پار کے اوپر نہ ڈرو لال تم شد و راہبہ البتہ تم یقینی بات ہے کہ تم زیادہ سخت و اعتبار روب کے بیچ سی نے ان کے اللہ سے بھی اللہ کا خوف اتنی نہیں تن تم سے ڈرتے ہیں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 ان کی لڑائی خود اپنے درمیان ساختہ ہے گمان کرتا ہے تو ان کو مجھت حالانکہ دل کا ہے متفر ہیں ظالے کا یہ اس لیے کہ وہ قوم ہیں نہیں سمجھتے ان کے اندر دین نہیں ہے بے دین ہیں اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے نہ ایمان لاتے ہیں نہ خدا کے دوسرا کے ساتھ ہے با صلی اللہ دین امن قبل اب اللہ تعالیٰ نے مثال دی بنو نذیر کی مثال بھی دی اور منافقین کی مثال بھی دی بھئی منافقین نے ان کو کیا کہا تھا ہم تمہاری کیا کریں گے مسجد تو فرمایا بنو نذیر کی مثال ایسے ہے جیسے بنو قین کا تھے پہلے کون ملک بدر ہوئے کیونکہ بنو قرائدہ کے بعد میں بات کیا تو بنو نذیر کی مثال بنو قین کا اترا ہے جیسے انہوں نے غداری کی اور وہ ملک بدر ہوئے انہوں نے بھی غداری کی ہے ہم ان کو ملک بدر کریں باخر ہے منافق منافقین کی مثال ہے شیطان کی طرح ان کی طرح, ان کی طرح شیطان کہتا ہے نا انسان کو کفر کر جب وہ کفر کرتا ہے اور اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے تو شیطان دیکھتا ہے کہ اہل حق تو غالب ہو جائیں گے پھر بھاگ جاتا ہے کیا؟ کہتا ہے میں بری ہوں تم بھائی مقام بدر کے اندر آیا شیطان جی ایک سردار کی شکل میں جب فرشتوں کو دیکھا نازل ہوئے تو بھاگا یا نہیں بھاگا اس کا ہاتھ تابو جال کے بھائی کے ہاتھ میں سمجھے ہار اس کے ہاتھ میں بھاگ گیا دیکھو جی ماسال ہوں کا ماسال قابل مثال ان بنی نذیر کی مثل ان لوگوں کے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 جو ان سے پہلے تھے ابھی کری یعنی سن دو ہجری کے اندر وہ جلا وطن ہوئے انہوں نے بھی مزہ چکھا اپنے کردار کا دنیا میں اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے آخرت میں یہ کس مثال تھی جی ونو نذیر کی بنو قرضہ کے ساتھ اب منافقین کی مثال دی جا رہی ہے کا ماسلی شیطان اس سے پہلے لکھ لو سال المنافقین مثال منافقین کی مثل شیطان کی ہے جب کہتا ہے انسان کو کفر کر تو جب کفر کرتا ہے تو کہتے کہ میں بری ہوں تو اس سے میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب بڑھا سوفی را پوترا پکان آ کے بتا اب ان کا نتیجہ کیا ہوگی آجی چاہے تابین چاہے متبوین ٹھیک ہے نا ہاں ادھر سے کون ہو گئے جی بنوکین کا ادھر کون ہو گیا عبداللہ بن گئی ٹھیک ہے نا ادھر کون ہو گیا شیطان ادھر کون ہو گیا اس کا تاب یہ مطبوع سب کا نتیجہ نار ہے آگے سمجھتے پکا نہ آ کے پس ہو گیا نتیجہ دونوں کا دونوں کون تابے مطبوع کا کہ تاکہ یہ وہ نار کے اندر ہوں گے ہمیشہ رہیں گے یہ جی سوار گاڑی یل لذینا منتق اللہ ترغیب مومنی آئی مان والو ڈرو اللہ سے تحصیل تعات میں یہ نیچے لکھ لینا تاکہ تکرار نہ ہو اتق اللہ کے نیچے کا لکھ رہے ہو تحصیل میں اللہ سے ڈرو اور اس کی فرما برداری کرو داد کرو ڈرو اللہ سے تحصیل طاعات میں اور چاہیے دیکھتا بھالتا رہے ہر نفس ان آمال کو جن کو بھیجتا ہے کل کے لیے یہ کیا مطلب دیکھتا رہے پر دیکھنے کا معنی سمجھو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات کو مراقبہ کرتا ہوں یہ مراقبہ کیا جاتا ہے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 میں کہتا ہوں احمد علی تمہیں ہی نہیں آتی حیا نہیں آتا تو لوگوں کو علم پڑھاتا ہے تفسیر پڑھاتا ہے گناہ کرتا ہے اپنے آپ کو میں کوستا ہوں دلوقت. حالانکہ حضرت لاہوری تو لاہوری تھا ہم تو ان کی صحبت میں بیٹھے جی آتے ان کی جندے. کوئی چیز تھا سمجھے لیکن اس کے باوجود ہی فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کوستا ہوں روزانہ یہی ہے وال تنظر نفسوں میں قدم آ مراقبہ کیا کرو چاہیے دیکھتا بھاگتا رہے ہر لفظ ان اپنے کارناموں کو جو کل کے لیے بھیج رہا ہے اب پھر بدتک اللہ پہلا اتق اللہ تھا تحصیل تاعات میں لکھا ہے نا اب اس اتک اللہ کو لکھو تر کے میں اللہ سے ڈرو تحصیل تاعت میں بھی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 یہ تفریح ہے ماکبل پہ یہ میرے عزیز تفریح ہے ماکبل پہ دیکھو جی ماکبل کے اندر یہ تھا نا یا اللہ زین آ منتقل اس میں کس کا ذکر تھا اصاب جنت کا ذکر تھا اے نہیں جی آئی والو اللہ سے ڈرو اصحاب جنت کا ذکر تھا کہ بلا تکن کلین رس اللہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیے کون ہو گئے اصاب اللہ تو اب یہ آیت جو ہے تفریح ہے پہلی آیت کی کہ آپ کے سامنے اصاب نار بھی گزرے اصحاب جنہ یہ برابر نہیں ہیں تفریح ماکبل پہ نہیں برابر اصحاب نار اصاب جنت اصاب جنا تو پورے کامیاب ہیں لو انزلنا حاضر قرآن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 وہ بہت بڑا مہربان رحیم ہے, ہے اول الزی پھر یاد ہے پھر دعوی کیا گیا دوسری دلیل کے لیے اولا الزی اللہ لا الہ اللہ المالک القدو یہ دلیل نمبر کتنی ہے جی دو پہلی تو آ نا عالم العب سے بادشاہ ہے قدو سب عیبوں سے پاک ہے اعتبار ماضی و حال کے ایسے لکھ لو سب عیبوں سے پاک ہے بیت بار کس کے, کے ماضی و حال کے. السلام سب عیبوں سے سالم ہے بیت بار استقبال کے خود کے اندر کیا لکھنا ہے جی سب عیبوں سے پاک ہے بیت بار و حال سے اور سلام کے نیچے لکھنے سب عیبوں سے سالم ہے بیت بار استقبال کے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 صاحب عظمت علی مو تقبر کا معنی صاحب عظمت علی اللہ کی عظمت بہت بنان ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجیے کہ متکبر کا لفظ جو ہے نا اللہ کی صفات کمال ہے وہ تکبر کا لفظ اللہ کے لیے کیا ہے اور ہمالے لیے متقبر جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے ہم کہیں کہ ہم متکبر ہیں یہ کیا ہے ارے جھوٹا دعویٰ ہے ہم متقبر بن سکتے ہیں ہمارے اندر گھوم بھرا ہوا ہے پیٹ کے اندر متقبر بن سکتے ہیں کہ برعیت ہے ایک زلیل قطرے سے ہم پیدا ہوئے ہیں متقبر جھوٹا دعویٰ اللہ کے لیے صفات کمال ہے دوسرے اگر کہیں ہم متقبر ہیں تو جھوٹا دعویٰ ہے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 صورت سامنے آ گئی ادھر تینوں چیزیں ہیں جی الخالق البار المصر وہی اللہ ہے الخالق مقدر ہے مقدر تقدیر ہے نا پہلے میں نے کہا اندازہ لگانا وہی اللہ خالق ہے نہ مقدر ہے اندازہ لگانے والا تقدیر آ گئی جی البار مجد اے ایجاد آ گیا عالمصور تصویر آج ہی نقشہ بنانے والا ہے موجد بھی ہوئی ہے نقشہ خاص اس کے نام ہے اچھے اللہ کے نام سب پیارے اچھے ان کے ساتھ بکار ہو جو سب ہو لوگ سماوا تصویر بیان کرتے ہیں اس کے لیے تمام وہ چیزیں جو آسمان زماحول عزیز حکیم بھائی ابتدا میں بھی یو سب بے ہو تو آخر بھی گیا ہے جو سب بے ہو برابر ہو گیا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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمتاز علماء کرام کے اسلحی بیانات ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام